بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد نصر وحد صدق عباد نسر عبد وزم اللہ والسلام على ملا نبی عباد میرے محترم مسلمان بھائیو بہنوں اور مجاہد ساتھیو السلام علیکم و الله اللہ وبرکاتہ آج چودہ سو ذو کی پانچویں تاریخ ہے شیخ ابو مصعب سوری فق اللہ عصر کی کتاب دعوت المقامت العالمیہ یعنی عالمی جہاد کے نساب سے ہمارا درس الحمد تیسری فصل کے دسوے نکتے میں جاری ہے اس نقطے میں استاد محترم خلافت عثمانیہ کا ذکر فرما رہے ہیں الحمد سلطان محمد فاتح رحمہ اللہ کا تذکرہ ہمارے اسباق میں جاری ہے سلطان محمد فاتح نے جو قابل قدر کارنامے اپنی مبارک زندگی میں انجام دیے ان میں سے بعض کارناموں کی طرف اشارے کیے جا رہے ہیں گزشتہ سبق میں علماء کرام کی قدردانی اور مدارس و مکاتب کی تعمیر و ترقی کا ذکر تھا آج کے سبق میں انشاءاللہ اللہ ان اہل علم کی قدردانی اور قدر افزائی کا ذکر کیا جائے گا جو کہ علم و فن کے دوسرے شعبوں سے متعلق تھے سلطان محمد شاعروں اور ادیبوں کی بہت ہی زیادہ قدر افزائی کیا کرتے تھے فی تاریخی وحدور صفحہ نمبر 247 میں عثمانی دور کے ایک محرخ لکھتے ہیں سلطان محمد فاتح ادبی ترقی کے سرپرست اور ایک بلند پایا شاعر تھے انہوں نے تیس سال حکومت کی یہ تیس سال شادابی خوشحالی برکت اور ترقی کے سال تھے وہ اب الفتح کے لقب سے مشہور ہوئے کیونکہ انہوں نے بہت سارے بادشاہوں کو اللہ کے فضل سے ہرا کر ان کے ملکوں کو فتح کیا تھا سات ملک انہوں نے فتح کیے دو سو شہروں پر انہوں نے اسلام کا جھنڈا بلند کیا علم اور عمل کو بڑی حیثیت دی چونکہ بہت زیادہ خیر کے کام کیا کرتے تھے اس لیے وہ ابو الخیرات کے نام سے بھی معروف ہوئے سلطان محمد فاتح مح اللہ تعالی شعرا کی بہت زیادہ قدر افزائی کیا کرتے تھے لیکن وہ شعراء جو کہ فسق و فجور کی باتوں اور کاموں میں مبتلا ہوتے انہیں زبردست سزا بھی دیا کرتے تھے وقار سے گری ہوئی باتوں بے حیائی کو ناپسند کیا کرتے تھے اور جو شعر و شاعری کے آداب سے نکل کر ادھر ادھر بھٹکنے لگتے تو انہیں قید کی سزا دیتے یا کم از کم اپنے دربار سے تو ضرور نکال دیا کرتے تھے محمد فاتحم اللہ کا ایک اور بڑا کارنامہ جو قابل ذکر اور قابل فخر ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے مختلف زبانوں میں لکھی ہوئی علمی فنی اور تکنیکی کتابوں کا ترکی زبان میں ترجمہ کروایا سلطان خود رومی زبان بہت اچھی طرح جانتے تھے اور اسلامی دنیا میں فکری نظریاتی ترقی کے لیے انہوں نے یونانی لاتینی عربی اور فارسی اور مختلف زبانوں میں لکھی گئی مناسب کتابوں کا ترجمہ کروایا امام زہراوی جو کہ اندلس سے تعلق رکھتے تھے اور طب میں ان کی کتابریف الطب بہت مشہور کتاب ہے اس کا انہوں نے ترجمہ بھی کروایا اور اس زمانے میں جو آپریشن کے آلات وغیرہ کی تصویریں تھیں انہیں بھی اس کتاب میں شامل کروایا بتلیمو کی کتاب جو فن جغرافیہ میں تھی یہ سلطان کے ہاتھ لگی اس میں ایک نقشہ دیکھا تو خود اس کے مطالعے اور تحقیق کا اہتمام کیا اور اس زمانے کے جو معروف و مشہور رومی عالم تھے جارج امیر و تزوس اسے اور اس کے بیٹے کو جو کہ رومی اور عربی زبان دونوں جانتا تھا اسے حکم دیا کہ وہ اس کتاب کا عربی میں ترجمہ کرے اور شہر کے ناموں کی تحقیق کر کے نقشے کو دوبارہ تیار کرے چنانچہ اس رومی عالم نے ایک عربی میں اور دوسرا رومی میں دو نسخے تیار کیے سلطان نے اس حسن کارکردگی پر اس عالم کو بہت بڑا معاوضہ دیا علامہ علی جی قوش جی جو اپنے دور کے علم ریاضی اور فلکیات کے بہت بڑے عالم تھے انہوں نے فارسی میں کتاب لکھی اور اس کتاب کی ایک عربی نقل بھی تیار کی اور یہ عربی مسودہ انہوں نے سلطان فاتح کی خدمت میں بطور تحفہ پیش کیا ظاہر علم کے قدردان تھے اس لیے تحفے بھی علمی یادگار کی شکل میں پیش کیے جاتے تھے میرے بھائیوں سلطان کو عربی زبان سے ایک خاص قسم کا تعلق تھا عربی زبان قرآن کریم کی زبان ہے ایک ضعیف حدیث میں آتا ہے عربوں سے تین باتوں کی وجہ سے محبت کیجیے لن عربی اس لیے کہ میں عرب ہوں ورآن عربی اور قرآن عربی زبان میں ہے وہ لسانہ جنت عربی اور جنت والوں کی زبان عربی ہوگی اگرچہ یہ حدیث ضعیف ہے لیکن عاشق کو اپنے معشوق کی ہر ہر ادا سے محبت ہوتی ہے سلطان محمد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق تھے چنانچہ انہیں ان کی زبان سے بھی محبت تھی ان کی ہر ہر ادا سے محبت تھی عربی زبان سے وہ بڑی محبت کیا کرتے تھے اس زبان کی ترویج کے لیے بہت زیادہ کوشہ رہتے تھے اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ آٹھ مدارس جو کہ ان کے محل کے اطراف میں قائم تھے جو کہ اس زمانے کے جامعات کے ہم پلہ مدارس تھے ان مدارس کے مدرسین کو انہوں نے حکم دیا تھا کہ عربی زبان کے قواعد نحو صرف کو جمع کیا جائے اور اس کی خوب ترویج و اشاعت کی جائے محمد فاتح علیہ الرحمہ ترجمہ و تعلیف کی بہت زیادہ حوصلہ افزائی کیا کرتے تھے ان کے اپنے محل میں جو ذاتی کتب خانہ تھا اس میں بارہ ہزار کتابیں تھیں پروفیسر دیزمان اس لائبریری کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ لائبریری مشرق و مغرب کے درمیان ایک ایسا مرکز تھی جہاں سے علوم ایک بر سے دوسرے بر میں منتقل ہوتے تھے اور علم کے لین دین کا ایک سلسلہ اس کی وجہ سے ممکن بن گیا تھا لیکن یہ لائبریری جل گئی میرے بھائیوں تعمیرات کے باب میں سلطان محمد فاتح نے کیا خدمات انجام دی ان خدمات کو دیکھنے کے لیے آپ ترکی خود جا سکتے ہیں ایسے عظیم الشان مساجد اور قلعے انہوں نے تعمیر کیے تھے کہ آج بھی وہ موجود ہیں اور آپ جب ان تعمیرات کو دیکھیں گے تو ان کے لیے دعائے خیر اور دعائے رحمت کریں گے انشاءاللہ اللہ سلطان محمد فاتح مساجد علمی ادارے محلات ہسپتال بازار بڑی بڑی مارکیٹیں اور عوامی باغات وغیرہ بنانے کا بہت اہتمام کیا کرتے تھے شہر میں پانی پہنچانے کے لیے خصوصی پلوں کا انتظام کیا گیا تھا وزیر و ملک کی بڑی بڑی شخصیات عمراء اور جو آیان مملکت تھے ان کو ترغیب دی جاتی تھی کہ شہر کی ترقی کے لیے زیادہ سے زیادہ کام کریں خصوصی طور پر استنبول یعنی قسطنقینیا کی تزئین و آرائش پر تو خصوصی توجہ دی جاتی تھی سلطان اسے دنیا کا خوبصورت ترین دارالحکومت بنانے کے خواہش مند تھے ان کی یہ آرزو تھی کہ یہ شہر ظاہری خوبصورتی کے ساتھ ساتھ باطنی خوبصورتی یعنی علوم و فنون کا مرکز بھی ہو آج بھی بطور یادگار بہت بڑی بڑی تعمیرات ترکی میں موجود ہیں اور صرف ترکی نہیں بلکہ یورپ کے اطراف میں بھی موجود ہیں جنہیں آپ کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں خصوصی طور پر شفا خانوں یعنی ہسپتالوں کا جو نظام تھا وہ قابل قدر اور قابل مثال تھا